اُذب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی انََ المسلمین ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین ولقان والقانتین ولقانی والصادقین وسعد والصابرین وصوقاتی والخاشئین صواب والمتصدقین و وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ و فُرُوجَهُمْ اماتی و اللَّهَ كَثِيرًا و الحافظاتی اللَّهُ لَهُمْ اللّہ وَأَجْرًا و ذاکراتی آد اللہ مغفرت و اجراَََََََََََ عظیمہ صدق اللّہ العظیم ربی شاہ علی صدری و یسرلی عملی وخل العطم السانی یفقاح ولی ربی یصر ولاۃ و عصر و الخیر آمین یاربلا العالمین میں نے آپ کے سامنے سوت الحضاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور کافی طویل آیت ہے آپ نے جیسا کہ سنا انشاء اللہ تعالی اس آیت میں استعمال ہونے والے اسماں ہم چاروں اعتبارات سے پہچاننے کی کوشش کریں گے اور سبق ہمارا چل رہا ہے اعراب کا جیسا کہ میں آپ کو اعراب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ سے اعراب کے بارے میں پوچھے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے اور فوراً ایسے کر لینا ہے یہ جو ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں انگوٹھے سمیت یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا کنسپٹ جو ہے وہ پکا کریں گی ٹھیک ہے اس میں میں پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ انگوٹھا جو ہے یہ واحد اسم کو شو کرے گا شہادت کی انگلی مسنہ اسم کو شو کرے گی اس کے بعد اگلی انگلی جو ہے وہ جمع سالم مذکر اسم کو شو کرے گی اس کے بعد اگلی جمع سالم مونس اسم کو شو کرے گی اور پھر جو سب سے چھوٹی اور آخری انگلی ہے یہ جمع مکسر کو شو کرے گی اور جہاں پر میں نے مذکر اور مونس نہیں بولا وہاں پر دونوں ہی مراد ہیں یعنی میں نے واحد مصنع اور جمع مقصر کے ساتھ مذکر مونس نہیں بولا تو اس کا مطلب وہاں پر دونوں ہی ہوں گے یعنی واحد مذکر مونس مصنح مذکر مونس جمع مکسر مذکر مونس تو عراب کے لیے آپ نے یہ ہاتھ کھولنا ہے اور پھر انگوٹھے کا اور چھوٹی انگلی کا جو ہے وہ ملاب کر دینا ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ واحد اور جمع مقصر اسما کا اعراب ایک ہی طریقے سے آتا ہے یعنی ایک ہی طریقہ وہ کیا ہے کہ واحد اور جمع مقصر اسم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مونس ہو حالت رف میں اس کے آخر میں دو پیش آتی ہیں حالت نث میں اس کے آخر میں دو زبر آتی ہیں اور حالت میں اس کے آخر میں دو زیر آتی ہیں لہٰذا قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب بھی آپ کے سامنے کوئی اسم ڈبل حرکت کے ساتھ ہوگا تو وہ اسم یا تو واحد مذکر یا مونس ہو سکتا ہے یا پھر جمع مکسر مذکر یا مونس ہو سکتا ہے یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے ہاں اگر آپ کو ڈبل حرکت نظر آ رہی ہے لیکن وہ ڈبل حرکت جو ہے وہ آت کی آواز پر ہے تو پھر آپ نے اس اسم کو ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ جمع سالم مونس اس میں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھے گا تو کل الحمدللہ ہم نے اپنے لیکچر میں تفصیل سے اعراب کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ واحد اور جمع مقصر اسماں چاہے وہ مذكّر ہوں چاہے مونس ہوں ان کا اعراب آپ حالت رف میں آخری پر دو پیش کے ساتھ حالت نصب میں آخری عرف پر دو زبر کے ساتھ اور حالت جرم میں آخری عرف پر دو زیر کے ساتھ شو کریں گے مصنع اسم چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو حالت رف میں آپ کو آنی کی آواز سنائی دے گی اور حالت نصب اور جرم میں آپ کو آئینی کی آواز سنائی دے گی جمع مذکر اسم اب یہاں پر میں نے مذکر بولا ہے ساتھ ذہن میں رکھیے گا تو جمع سال مذکر اسم اس کی حالت رف اونا کی آواز کے ساتھ آتی ہے جب حالت نصب اور حالت جر ینا کی آواز کے ساتھ آتی ہے اور جمع سالم مونس اسم اب یہاں پر میں نے جمع سالم کے ساتھ مونس اسم بولا ہے تو خاص طور پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اس کی حالت رف آت کی آواز پر دو پیش کے ساتھ آتی ہے یعنی آتن اور حالت نصب اور حالت جرمے آت کی آواز دو زیر کے ساتھ یعنی آتن تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اعرآب سمجھ میں آ گیا ہوگا ان اللہ آج ہم مزید کچھ اس طرح کی پریکٹس کریں گے کہ ان شاء اللہ آپ کو اعراب پکا ہو جائے گا ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ اعراب صرف اور صرف عربی زبان کا خاص ہے نہ تو اردو میں عراب ہوتا ہے نہ ہی انگریزی میں عراب ہوتا ہے ہاں اردو میں ہم جسے اعراب کہتے ہیں وہ اعراب نہیں ہوتا وہ حرکات ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ اعراب سنتے ہی آپ کو اسم کی تین حالتوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اسم جو ہے اعراف کے اعتبار سے تین حالتوں میں پایا جاتا ہے پہلی حالت پہلی فارم اس کی حالت رف ہوتی ہے دوسری فارم دوسری حالت اس کی حالت نصب ہوتی ہے تیسری فارم تیسری حالت اس کی حالت جر ہوتی ہے اور اسم جب حالت رف میں ہوتا ہے تو مرفو کہلاتا ہے حالت نصب میں ہوتا ہے تو منسوخ کہلاتا ہے حالت جر میں ہوتا ہے تو مجرور کہلاتا ہے تو میں نے آپ کے سامنے آج بورڈ پر ایک ٹیبل ڈرا کیا ہے اور میں ان شاء اس ٹیبل کے ذریعے سے آپ کو سارا کا سارا اعراب جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کور کرواؤں گا ٹھیک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا کالم جو ہے آپ کو عدد کا مل رہا ہے عدد میں واحد ہے مصنح ہے جمع سالم ہے اور جمع مکسر ہے اس کے بعد جنس کا کالم مل رہا ہے جس میں صرف مذکر اسم کو ہم پہلے شو کریں گے اس کے بعد واحد مذکر اسم کی حالت رف حالت نصب حالت جر ہوگی پھر مصنف مزکر اسم کی حالت رف حالت نصب حالت جر ہوگی پھر جمع سال مذکر اسم کی حالت رف حالت نصب حالت جر ہوگی اور جمع مذکر اسم کی حالت رف حالت نصف اور حالت جر ہوگی یہ کرنے کے بعد ہم آئیں گے مونس کی طرف یعنی واحد مونص کی پھر حالت رف حالت نصف حالت جر کو دیکھیں گے مسنا اسم کی حالت رف حالت نصف حالت جر کو دیکھیں گے جمع سالم مونس اسم کی حالت رف حالت نصف حالت جر کو دیکھیں گے اور جمع مقصر مونس اسم کی حالت رف حالت نصب اور حالت جر کو دیکھیں گے تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑی ہے سوت الضاب کی کہ ان المسلمین بلمسلماتی وہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں اور میں اسم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں واحد مذکر میں مسلم مسلم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بغیر کسی عراب کے ہے, ہے مسلم اسم کے بارے میں آپ کو یہ تو پتا چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے مسلم اسم کے بارے میں آپ کو یہ تو پتا چل رہا ہے کہ یہ واحد ہے مسلم اسم کے بارے میں آپ کو یہ تو پتا چل رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا عراب ابھی آپ کو نہیں پتا چل رہا حالت رف میں واحد مذکر اسم جب استعمال ہوتا ہے تو آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مسلم اسم کی حالت رف بن جاتی ہے مسلمن مسلمن اب مسلم لفظ ظاہر بات ہے سیکنڈ فارم میں بھی استعمال ہوگا تو سیکنڈ فارم میں مسلم لفظ مسلم اسم جو ہے وہ کیا ہوگا وہ آخری حرف پر دو زبر کے ساتھ بولا جائے گا لیکن لکھتے وقت دو زبر کے بعد ایک الف ایڈ کیا جائے گا اور لفظ بن جائے گا مسلمن من اس کے بعد مسلم اسم کی جو تیسری فارم ہے حالت جر وہ بنے گی آخری حرف پر دو زیر کے ساتھ تو وہ بن جائے گی جی مسلمن من تو مسلم مسلمن من اب مسلم اسم کا مصنح جو ہے وہ بنتا ہے جی مسلمانی تو ہم نے مسلم اسم کا مصنف بنایا تھا آنی کی آواز کے ساتھ فارمولا کیا تھا ذرا اس کو بھی ساتھ ہی دیکھ لیں آخری میں ہم نے زبر لگائی تھی اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا تھا اور آنی کی آواز کو ہم نے حالت رف کے لیے جو ہے وہ یہاں پر فائنل کر دیا تو مسلمانی مصنع مذکر اسم کی حالت رفع ہے اور حالت نصب اور حالت جر سیم ہوگی میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر ہی لکھ دیتا ہوں تو مسلمانی مرفوع ہے اور مسلمانی سے مسلمانی جو ہے وہ منصوب بھی ہوگی اور مجرور بھی ہوگی ٹھیک لیکن آپ نے بولتے ہوئے منصوب الگ سے لفظ بولنا ہے اور مجرور الگ سے لفظ بولنا ہے میں صرف اپنی بچت کر رہا ہوں لکھنے کے اعتبار سے اس کے بعد مسلم کی جمع جو بنتی ہے وہ سالم بنتی ہے کیونکہ مسلم جو ہے ایک صفت والا اس میں لہذا مسلم کی جمع سالم بنے گی مسلم مونا اور مسلم مونا ہم نے کیسے بنایا تھا آپ کو یاد ہے آخری ہفتے ہم نے لگائی تھی پیش اور پھر واؤ اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیا تھا جس سے اونا کی آواز کو ہم نے محفوظ کر لیا تھا اور مسلم اونا کے ساتھ ہم نے جو دوسری جگہ بنائی تھی وہ مسلم مینا تھی لہٰذا مسلمینا جو ہے یہ منسوب اور مجرور دونوں میں ہی استعمال ہوگی تو میں دونوں خانوں میں ایک ہی لفظ لکھ دیتا ہوں اپنی سہولت کے لیے آخری اور زیر یا اور ن زبر نام مسلم کی جمع مکسر نہیں بنتی ظاہر ٹھیک ہے ہاں عرب جو ہے وہ بعض اوقات کسی صفت کی جمع مکسر بھی بنا دیتا ہے جیسے کافر کی وہ جمع مکسر بناتا ہے کفار آپ نے سنا ہوا نا اور اکثر آپ کفار استعمال کرتے ہیں کفار مکہ تو کافر کی جمع سالم بھی آتی ہے کافر کی جمع مکسر بھی آتی ہے لیکن مسلم کی صرف جمع سالم ہی آپ یہاں پر دیکھیں گے اچھا اب ہم چلتے ہیں جی مونس کی طرف جمع کثر کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں مسلم اس کی مونس کیا ہے مسلمہ گولتا سے بنے گا ٹھیک ہے تو وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور پھر اس کو حالت رف میں آپ کے لیے شو کرتا ہوں حالت رف میں دو پیش کے ساتھ گولتا بھی لگ گئی اور دو پیش بھی لگ گئی مسلما تن بن گیا اور حالت نس میں یہ بن جائے گا مسلما تن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ گولتا جب آ جاتی ہے تو اس پہ صرف دو زبر ہی آتے ہیں الف ساتھ نہیں لکھا جاتا اور مسلماتن جو ہے اس کی حالت جر بن جائے گی تو مسلماتن مسلم تن مسلماتن اب مسلمہ کا مصنف کیا آئے گا مسلمتانی لہٰذا یہاں پر میں وہ لکھ دیتا ہوں حالت رف میں اور منصوب اور مجرور دونوں جگہ پر ایک استعمال ہوگا تو میں دونوں خانوں میں اپنا وقت بچانے کے لئے ایک ہی لفظ لکھ رہا ہوں مسلماتین اس کے بعد مسلمہ کی جمع بہت آسان ہے مسلمات گولتا ہٹائی ہے اور الف اور لمبی تا لگا دینی ہے اور ات پر دو پیش بھی ساتھ لگا دینے ہیں مسلماتن اور منصوب اور مجرور فارم سیم ہوگی یعنی حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی استعمال ہوگا اور وہ ہوگا مسلماتن لیں جی اگر تو آپ اس ایک چارٹ کو اچھی طرح سے پکا کر لیں تو ان شاء اللہ آپ کو اعراب کے بارے میں بہت کچھ پتا چل جائے گا ان تعالی اللہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کو یاد کرنا ہے ایک اسم جیسے مسلم ہم نے شروع میں رکھا مسلم واحد اس میں Necessary. واحد مذکر اسم کی تینوں فارمز ہم نے بولنی ہیں مسلمن مسلمن مسلمن پھر اس کے بعد اس کا مسنع بولنا ہے مسلمانی مسلم مسلمی پھر اس کی جمع بولنی ہے مسلمون مسلمینا مسلمینا اس کے بعد پھر اس کی مونس کی طرف آ جانا ہے مسلم تن مسلمہ تن مسلماتن پھر مسلما کا مصنف بولنا ہے مسلم تانی مسلمہ تئنی مسلمہ پھر اس کی جمع بولنی ہے مسلماتن مسلماتن مسلما تن اس طریقے سے آپ اگر پریکٹس کریں گے تو ان شاء اللہ اللہ آپ کی زبان پہ یہ لفظ چڑھنے شروع ہو جائیں گے یہ ساؤنڈز ان اللہ آپ کی زبان پہ چڑھنے شروع ہو جائیں گی میں لفظ ایک اور آپ کے سامنے بولتا ہوں اور اس کا پورا چارٹ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مومن جی دیکھیں میں آپ کے سامنے بولتا ہوں آپ نے اسی طرح پکچر ذہن میں بنانی ہے کہ آپ کے سامنے بلینک میں بالکل جو پہلا کالم ہے وہ عدد کا ہے دوسرا کالم جو ہے وہ جینس کا اس کے بعد اگلا کالم حالت رف کا پھر اگلا حالت نصف کا پھر اگلا حالت جر کا تو ایک اسم آپ کے سامنے آئے مومن اب اس مومن اسم کو آپ نے واحد مذکر میں حالت رف والے خانے پہ رکھ کر اس کی حالت رف بول دینی ہے مؤمنون. پھر ممنن پھر ممنن پھر مسنا کی طرف آ جانا ہے ممنانی ممنینی ممنینی پھر جمع کی طرف آ جانا ہے مومنونا مومنینا ممنینا پھر اس کے بعد اس کے مونس بولنے ہیں مومن کے منا تن ممنا پھر مسنا منا تانی ممنا پھر جمع ممنا تن مما ذرا اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم پھر اس کے بعد ایک اگلی چیز ان اللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو میں آپ کے سامنے اب ایک اور لفظ بول رہا ہوں وہ ہے آبد تو آبدن آبدن آبدن آبدانی آبدینی آبدینی آبدونہ آبدینا آبدین آبدہ تن آبدہ تن آبدہ تین آبد تانی آبدہ آبدہ آبدا اگلا لفظ ہے جی حامد ان حامدن حامدین حامدانی حامدئی حامدئی حامدینا حامدینا حامدا تن ہامدا تانی حامدہ اب میں آپ کو لفظ دیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی پیٹرن پہ بولیں گے تو پہلا لفظ جی کسے دوں میں جی فروخ آپ کے لیے پہلا لفظ ہے حافظ جی فروخ حافظ سے آپ نے پورا جو ہے ٹیبل پڑھنا ہے پہلے آپ نے جی حسن اب آپ کے لیے لفظ ہے آپ کے لفظ ہے جی میں اب آپ کو لفظ دے رہا ہوں آپ کے لیے لفظ ہے تو میرا خیال ہے کافی ہیں باقی آپ اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی مزید ایک دو باتیں اس میں بتانی ہے کیونکہ وہ بڑی اہم باتیں ہیں پھر ان اللہ جب اس شاید کو دیکھیں گے تو آپ کو ان اللہ وہ ساری چیزیں جو ہیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی تو ایک آدھا لفظ میں اور آپ کے سامنے بولتا ہوں جی جی میں خود آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیتا ہوں وہ لفظ ہے جی قائم ابھی ہم نے کیا تو ہم کر لیتے ہیں جی جالس جالس ایک صفت ہے لہٰذا وہ اس پورے چارٹ میں جو ہے وہ پھرے گا جالسن جالسن جالسن, جالسن جالسانی جعلی سینی جالسینی جالیسینا جالسینا جالسینا جالساتن جالسن جعلی سن جعلی سانی جالیساتینی جالیس تعینی جعلی ساتن جالی ساتن جالساتن اوکے جی اچھا یہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ لفظ تھے جو ہم نے صفات میں پڑھے تھے افرض کیا کوئی لفظ جو ہے وہ صفت نہیں ہے جیسے فرض کیا ولد کا لفظ آ جاتا ہے تو اب آپ نے اس کو کیسے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں اور پھر میں یہ کالم بھی ان اللہ تعالی پورا کرنے کی کوشش کروں گا ولد کا لفظ آپ یہاں رکھیں گے اب پتہ ہے آپ کو ولد جو ہے واحد مظکر لہٰذا وہ ولدن ہی ہوگا مرفو ولدن ولادن ولادن ولادانی ولدینی دینی ولا دینی اب ولط چونکہ صفتنی لہٰذا اس کی جمع سالم نہیں بنے گی اس کی جمع مکسر بنے گی اور جمع مکسر بنے گی اولاد اب جمع مکسر ہو یا واحد ہو دونوں کا راب ایک ہی طریقے سے آتا ہے لہذا میں کہوں گا اولادن اولادن اولادن اوکے جی اب ولد کی مونس وی بنائیں گے آپ ولد کی مونس کی بنت تو بنت بنتن بنتن بن بنتانی بنتینی بنتینی اب اس کی جمع سالم بناتا ہے رب بنا بناتن بناتن اوکے جی ایک لفظ اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں پر میں لفظ رکھتا ہوں رجل ٹھیک رجول رجولن رجولن رجولن مصن رجولانی رجو لینی اب رجول جو کہ صفت نہیں ہے لہٰذا اس کی جمع سالم نہیں بنے گی بلکہ جمع مکصر بنے گی اور وہ بنے گی رجال تو وہ بن جائے گی مرفو فام میں رجالن میں رجالن دو زبر لگا کر ہم ایک الف بھی لگائیں گے اور مجرور فارم میں رجالن اس کے بعد رجل کی مونس ہو جائے گی امرا آ امرا آتن امرا تانی امرا آ تئنی امرا اب امراح کی جمع جو ہے عرب نسا استعمال کرتا ہے ذہن میں رکھے گا ٹھیک ہے جمع سالم نہیں بناتا اس کی بلکہ جمع مکثر استعمال کرتا ہے اور وہ ہے نسا تو نسا کو ہم مرفوع کیسے پڑھیں گے جی نسا ان منصوب نسا ان دو زبر لگاؤں گا میں نمبر کے بعد الف لگاؤں گا یا نہیں لگاؤں گا بتائیے نہیں لگاؤں گا اس لیے کہ اینڈ پہ الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں اور مجرور فارم اس کی ہوگی نساء ان. ہوگی بات جی تو یہ چارٹ آپ کو انشاءاللہ اتنا ہیلپ کرے گا کہ آپ کو اے پکا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ نے اسم دیکھنا ہے کہ صفت ہے تو صفت کی صورت میں واحد مسنا جمع سالم والے کالمس کا ہوں گے اگر صفت نہیں ہے تو اس میں جمع سالم والا جو ہے وہ نہیں ہی فل ہوگا بلکہ جمع مکسر والا فیل ہوگا اور اور اگر کوئی ایسا اسم آ جاتا ہے جو کہ صفت بھی نہیں ہے اور جاندار بھی نہیں ہے جیسے فرض کیا میں آپ کو لفظ دیتا ہوں جی کتاب کتاب آپ یہاں پر آپ فٹ کرتے ہیں تو کتاب واحد مذکر ہے تو کہیں گے جی کتابن کتابن کتابن کتابانی کتاب نی کتابان, کتابان. اب کتاب صفت تو ہے نہیں کہ اس کی جمع سالم بنے اس کی جمع سے بنے گی اور بنے گی کتبن کتب اچھا اب کتاب بے جان ہے کتاب ریل مذکر نہیں ہے لہذا جو ریل مذکر نہیں ہے اس کی مونس بھی نہیں بنے گی کہیں آپ کتاب سے کتابہ بناتے پھریں کہ کتابتن کتابتن کتابتن ایسا کوئی چکر نہیں ہوگا ذہن میں رکھے گا ٹھیک ہے تو ذہن میں سب چیزیں رکھنی ہے کہ جاندار کی بات ہو رہی ہے یا بے جان کی بات ہو رہی ہے ایک چیز صفت کی بات ہو رہی ہے یا صفت کی بات نہیں ہو رہی ہے ساری باتیں ذہن میں رکھنی ہے ایک لفظ اور آپ کو پریکٹس کرا دوں کلم کا لفظ آپ کے سامنے آ گیا تو قلم کو آپ نے دیکھا کہ واحد مظکر ہے لہذا اس کا عراب آپ شو کر سکتے ہیں کلم ان اس کا بنا سکتے ہیں कلمانی, کلمانی کلم کلم اب اس کی جمع سالمنی بنے گی بلکہ جمع مکسر بنے گی وہ ہوگی اکلام کو اسی طرح ہم شو کریں گے جس طرح واحد کا عراب ہم شو کرتے اکلام اکلامن اکلام اب کلا مذکر تھا لیکن بے جان تھا حقیقی مذکر نہیں تھا لہذا اس کی مونس نبنے گی اوکے جی اب مونس اسم کی طرف ہے ایک مونس اس میں مونس ہے نا تو عین کو ہم مرفوع رکھیں گے اینون, ای, نن, اینن. ای, نانی, ای اب آئین جو کہ صفت نہیں ہے کی جمع سالم نہیں بنے گی بلکہ جمع مکسر بنے گی اور وہ آئے گی نین اور آئن کے معنی چشمے کے بھی ہوتے ہیں اور اس صورت میں اس کی جمع مقصر بنتی ہے اون این ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقینہ فی ذیل و اونن بے شک متقی لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن کہاں ہوں گے سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ للہ کلیئر کر دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چارٹ جو ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کی مدد کرے گا عرآب کے اعتبار سے ٹھیک ہے جی اب ایک آخری بات کرتا ہوں میں اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی اسم آپ کے سامنے اس وقت بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں یہ نکرہ ہیں یا معرفہ ہیں یعنی پہلے ایک کام کرتے ہیں نا دیکھیں مسلمون اسم آپ کے سامنے آیا آپ مجھے بتائیے اسم کے بارے میں آپ کو چاروں باتیں پتہ چل گئی کہ واحد ہے مذکر ہے مرفوع ہے اور نکر ہے ایسے ہی ہے نا چاروں باتیں پتہ چل گئیں اب نکرا اسم کو ہم معرفہ بنا سکتے ہیں یہ سارے ہیں غور کریں سارے نکر سارے ہیں چیک کر لے یہ بھی نکرہ ہے یہ بھی نکرہ ہے یہ بھی نکرہ ہے یہ بھی نکرہ ہے کیوں نکرہ مارفا کی لسٹ میں پورا نہیں اترتے یہ اسی طرح یہ سارے نکرہ غور کر لیں یہ بھی نکرہ یہ بھی نکرہ یہ بھی نکرہ اب مجھے بتائیے الحمد اللہ آپ کو نکرا سے معرفہ بنانے کا فارمولہ الحمد للہ سما الحمد آتا ہے آتا ہے نا ہاں جی نکرا سے معرفہ کیسے بناتے ہیں جی جناب کیا بالکل صحیح ہے نکرا اسم کے شروع میں ہم الف لام لگا دیں تو نکرا اسم جو ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے تو اب میں ان نکرا اسما کو معرفہ بنانے لگا ہوں نکرا اسم کو جب ہم معرفہ بناتے ہیں نا لام لگاتے ہیں تو میں لام لگا کر اسے معرفہ بنا رہا ہوں لام لگایا اور یہ معرفہ بن گیا اب نوٹ کرنے والی بات ہے بڑی اہم بات ہے اسے اچھی طرح لیں جب یہ نکرا تھا تو اس کے آخر میں آ رہی تھی تنوین اب یہ معرفہ ہو گیا تو اس کے شروع میں آ گیا لام یہ لام اور جو تنوین ہے نا یہ دونوں ایک لفظ پر اکٹھے نہیں آتے ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے یا آخر میں تنوین ہوتی ہے یا شروع میں الفرام ہوتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ اب آپ کہیں جی یہ بن گیا المسلمن ایسا نہیں ہوگا یا یہ مسلمن ہوگا یا جب اسے آپ ال کے ساتھ استعمال کریں گے نا تو اس کی تنوین کو ختم کر دیں گے یعنی ڈبل حرکت ختم کر دیں گے اور یہ بن جائے گا المسلم گی بات سمپل سی بات ہے دیکھیں آپ نے تنوین والے اسم پر جب الف لام داخل کیا تو الف لام کے داخل ہوتے ہی تنوین چلی گئی الف لام کے داخل ہوتے ہی تنوین صاحبہ چلی گئی یعنی رزلٹ یہ نکلا کہ کسی لفظ پر یا تو تنوین ہوگی آخر میں یا پھر الف لام ہوگا ایسا نہیں ہوگا الف لام بھی ہو اور تنوین بھی ہو اور یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں انما کی بات کر رہا ہوں جن پہ تنوین آتی ہے تنوین نہیں آتی اوکے نا آخر میں تنوین نہیں آتی یہ بات ان کی ہو رہی ہے جن کے آخر میں تنوین آتی ہے تو اب یہ لفظ کیا بن گیا المسلم پہلے مسلموں نکرا تھا اب معرفہ بن گیا مرفوع دیکھیں اسی طرح پیش کے ساتھ ہی آیا اوکے جی اب میں اس کو معرفہ بنانا چاہتا ہوں جب میں نے اس پہ الف لام داخل کیا تو تنوین گئی تو یہ بن گیا المسلمہ اب یہ الف صاحب جو ہے کس کے ساتھ آئے تھے دو زبر کے ساتھ ہی آئے تھے نا جب دو زبر نہیں رہے تو یہ الف صاحب بھی نہیں رہے اور یہ بن گیا المسلمہ المسلم المسلمہ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تو آپ خود ہی کر لیں گے اور یہ بن جائے گا المسلی می تو سمپل سا پوائنٹ ہے جی امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ کسی تنوین والے اسم پر جب لام آپ داخل کریں گے تو لام کے داخل ہوتے ہی تنوین صاحبہ چلی جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے نہیں رہنا اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو اور بتا دوں مجھے اکثر سٹوڈنٹ جو آن لائن فالو کرتے ہیں وہ اور جو خاص طور پر عرب میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی عرب جو ہے اسے تنوین کا نہیں پتا کہ تنوین کیا ہوتی ہے تو تنوین تو ہمارے بر صغیر کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے ایکچولی تنوین, تنوین کہتے ہیں کسے ہیں ذرا اس کو سمجھیں تنوین کہتے ہیں ڈبل حرکت کو تو ڈبل حرکت جو ہے وہ دیکھیں دو پیش ہیں ڈبل حرکت دو زبر ہیں ڈبل حرکت دو زیر ہیں ہم انہیں تنوین کہتے ہیں لیکن اہل علم اور عرب والے انہیں کچھ اور کہتے ہیں یہ جو کچھ اور کہتے ہیں اس کے لیے ایک چیز آپ کو اور سمجھنی پڑے گی اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو تین حرکتیں ہیں نا پیش زبر اور زیر پیش کو پیش کو زمہ کہا جاتا ہے زما ٹھیک ہے آپ آواز نکال لیں اگر نکال سکتے ہیں تو زواط کی پر آپ زما کہہ دیں تو پیش کو زما کہتے ہیں زبر کو فتحہ کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے تو یہ جو ہم پیش زبر اور زیر کہتے ہیں نا یہ ہمارے پاکستان میں بر صغیر میں ان کو کہا جاتا ہے ورنہ ان کے جو اصل نام ہے یا اصطلاحی نام ہے وہ آپ نوٹ کر لیں پیش کا اصطلاحی نام ہے زما زبر کا اصطلاحی نام ہے فتحہ اور زیر کا نام ہے کسرہ اوکے ہم آسانی کے لیے زے زبر پیش کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے طریقہ کار اختیار یہ کیا ہے کہ جو ہمیں زبان آتی ہے ہم اسی زبان کے ذریعے سے عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں گے تو میری زبان پہ یہی زبر زیر اور پیش چڑھے ہوئے ہیں لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ ضمہ فتحہ اور کسرہ بولا کرے تو میں نے بتا دیا لیکن بولوں گا میں زی زبر پیش ہی کیونکہ میری زبان پہ وہ چڑھے ہیں اور میری زبان سے وہی وہ ادا ہوں گے لیکن یہ پوائنٹ میں صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور ان کو بھی یہ کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ مجھے بھی پتا ہے ٹھیک ہو گیا اور سنگل پیش اگر ضمہ ہے یعنی واحد اگر ضمہ ہے تو جو دو پیش یعنی مصنع ہو جائے گا وہ کیا بن جائے گا ضمہ تانی یا ضمہ تئینی ایسی ہے نا ضما تانی کی بجائے وہ زما تئنی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں یعنی دو پیش کو وہ کہتے ہیں ضما تئنی زما تئنی دو زبر کو وہ کہتے ہیں فتح تئنی فتح تئنی دو زیر کو وہ کہتے ہیں کسرہ تئنی کلیئر ہو گیا اب یہ ٹرمینالوجی انہوں نے مختص کر لی کہ دو لفظ بن رہے تھے مسنہ کے آنی اور آئینی کے ساتھ انہوں نے اینی والے لفظ کو چوز کیا اور اسے ایز اے اصطلاح یوز کر لیا تو پھر ایک دفعہ نوٹ کر لے ہمارے ہاں پاکستان میں یا اردو بولنے والے ان تین حرکتوں کو پیش زبر اور زیر کہتے ہیں لیکن اصطلاح ان تین حرکتوں کو دما فتحہ اور کسرہ کہا جائے گا ہمارے ہاں پاکستان میں ڈبل حرکت کو تنوین کہا جاتا ہے لیکن اصطلاح میں دو پیش اگر ڈبل حرکت کے طور پر آئیں گے تو دما تینی دو زبر اگر ڈبل حرکت کے طور پر آئیں گے تو فتح تینی دو زیر اگر ڈبل حرکت کے طور پر آئیں گے تو اوکے okay, جی کہ میں نے ایکسٹرا ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیا جی تو ہم بات کر رہے تھے الف نام آیا تنوین چلی گئی المسلمو المسلم المسلمی اچھا اب مسلمانی ہے اس کو میں مارفا بناؤ الفام لگاؤں گا تو یہ بن جائے گا جی ال مسلمانی اب اس کا کچھ نہیں جائے گا کیونکہ اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے رولا تنوین اور علی افلام کا تھا نا اب علی افلام آیا تو تنوین ہوتی تو جاتی نا تنوین ہے نہیں تو جائے گا کون تو یہ المسلمانی ہی رہے گا فرق صرف یہ ہوگا کہ پہلے مسلمانی نقرہ تھا اب المسلمانی معرفہ ہو گیا اسی طرح اب یہاں پر میں جب ال داخل کروں گا معرفہ بنانے کے لئے تو یہ بن جائے گا المسلمانی اس کا بھی کچھ نہیں جائے گا اوکے جی. اب اس کو میں مارفا بنا رہا ہوں ال لگا کر تو یہ بن جائے گا جی السلما اس کے آخر میں بھی تنوین نہیں ہے تو کچھ نہیں جائے گا اس کی منسوخ آم میں میں ال لگاؤں تو یہ بن جائے گا المسلما اس کے آخر میں سے بھی کچھ نہیں جائے گا اوکے جی آپ پہلے ذرا اس کو کر لیں پھر آتے ہیں جب مکسر کی طرف جی مسلماتون, اس کو میں الف لام جب لگاؤں گا تو اس کے آخر میں تنوین آ رہی تھی تو تنوین چلی گئی اور یہ بن گیا جی السلم منسوخہ میں ال لگا شروع میں تو تنوین اس کے آخر میں آ رہی تھی تنوین چلی گئی مسلمات اس کے آخر میں تنوین آ رہی تھی شروع میں ال لگا تو تنوین چلی گئی اور بن گیا المسلمتی تی کلیئر ہو رہی ہے بات ماشاءاللہ جی مسلم اس پہ ال لگا اس کے آخر میں کوئی تنوین نہیں تھی لہٰذا لفظ ویسے کا ویسا رہا پہلے نکرا تھا اب معرفہ ہو گیا اس کے شروع میں ال لگا تو لفظ ویسا کا ویسے رہا پہلے نکرا تھا اب مارفا ہو گیا مسلماتن جب اس کے شروع میں ال لگا تو اس کے آخر میں تنوین تھی اب تنوین جائے گی چونکہ تنوین کو ال کے ساتھ پرابلم ہے ال آیا تنوین چلی گئی اور یہ بن گیا المسلماتو تو تو اور اس پہ جب ال آیا تنوین تھی آخر میں تنوین چلی گئی المسلیما رہ گیا جی تو سمپل سا پوائنٹ ہے جی. کہ کسی تنوین والے اسم پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین چلی جاتی ہے اوکے جی. اب آئیں جی. نقرہ ہے اس کو معرفہ بنائیں گے, لام لگا کر. لام لگائیں گے. اب مجھے بتائیے لام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا راہ حق کا خوف عجب غم نہیں ہے اس لیے لام نہیں پڑھا جائے گا راہ پہ ہم شد ڈال دیں گے اور تنوین ختم کر دیں گے اور یہ بن جائے گا ار رجالو ار رجالو تو قرآن مجید میں ہے. ار رجالو قوامونا. ٹھیک ہے نا تو اس طرح آپ ذرا غور کیا کریں رجالن اس پہ علیف لام داخل کروں ار رجالا الف بھی چلا گیا کیونکہ وہ دو زبر کے ساتھ ہی موجود تھا ٹھیک اب یہاں پر آپ نام کو تھوڑا سا پراپر لکھ دیں کھول کے اور مجرور فارم میں لام داخل کروں تو یہ بن جائے گا جی ارجا لی کلیئر اور یہ بات اب اے مونس کی طرف لام داخل کروں نون حقہ ہو جب ہم نہیں ہے لہذا لام نہیں پڑھا جائے گا ان ان او انسا انسا آسا ای سمجھ آ بات تو چھوٹا سا پوائنٹ تھا کہ جب بھی تنوین والے اسم پر لام داخل ہوتا ہے تو تنوین چلی جاتی ہے اب ہم تھوڑی سی وہ جو ہم نے عراب کے والے سے بات کی تھی نا کہ واحد و جمع مکسر مرفوع فارم میں آخری اور پہ دو پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے منصوب فارم میں آخری اور پہ دو زبر کے ساتھ مجرور فارم میں آخری اور پہ دو زیر کے ساتھ اب اس کو ہم تھوڑا سا چینج کر لیں گے ہم کہیں گے کہ آخری اور پر حالت میں پیش کے ساتھ حالت نصب میں زبر کے ساتھ اور حالت جر میں زیر کے ساتھ اور یہ انڈرسٹینڈ ہوگا کہ تنوین آتی ہے لیکن عرب لام کی وجہ سے وہ تنوین چلی جاتی ہے یہ صرف ہم واحد جمع مکسر اور جمع مونس میں بات کریں گے ٹھیک ہے جمع سال مونس میں ہم کہیں گے مرفوع فارم میں آتو کی آواز آتی ہے اور منصوب اور مجرور فارم میں آتی کی آواز آتی ہے پہلے ہم کہہ رہے تھے آتون کی آواز اور آتین کی آواز اب ہم کہیں گے آتو اور آتی کی آواز آتی ہے کلیئر ہو گیا جی امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی تو اب ذرا سورت اللہ حضاب کی ان آیات پہ غور کریں اور ان اللہ تعالی آپ کو سارے الفاظ جو ہیں وہ کلیئر سمجھ آئیں گے ان المسلیمینا دیکھیں جی المسلمینا آ نا ولمسلیماتی آ نا المسلیماتی ولمینا اور یہ آپ کو ہے کہ پیچھے سے جب ملا کر پڑھ رہے ہیں حمزات الوصل کو تو حمزات الوصل جو ہے الف کی صورت میں لکھا رہ جا رہا ہے اس کی حرکت ختم ہو رہی ہے ول مینینا تو جمع مذکر مونس کا خوبصورت کمبینیشن آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ولقانی تینا ولکانی تاتی و و الخاش اینا و الخاش آتی ساری چیزیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں شمسی کمری حروف سارے الحمدللہ للہ قبر ہو رہے ہیں ولحافظینہ فروجہ ہم و الحافظ آتی اب کثیرن لفظ پہ ذرا غور کریں کثیرن لفظ جو ہے وہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے کیونکہ آخری ارد پر دو زبر آئی ہیں اور ساتھ ایک الف لکھا ہوا ہے گویا یہ ایک واحد اسم ہے اس کے بعد وزاکراتی اور پھر عاد اللہ لہم مغفرتن مغفرتن اسم پر غور کریں مغفرتن اسم منصوب استعمال ہوا ہے دو زبر کے ساتھ اور الف اس لیے نہیں لکھا گیا کہ جب کسی لفظ کے آخر میں گولتا آتی ہے تو صرف دو زبر ہی لکھی جاتی ہیں الف نہیں لکھا جاتا اس کے بعد وہ اجرن ازیمن اجرن لفظ پہ بھی غور کریں اجرن منصوب ہے دو زبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے الف لکھا ہوا ہے منصوب ہے دو زبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور الف لکھا ہوا ہے مغفرتن بھی نکرا ہے اجرن بھی نکرا ہے عظیمن بھی نکرا ہے کثیرن بھی نکرا ہے سارے نکرا اگر ان کو ہم معرفہ بنائیں گے الف لام لا کر ٹھیک ہے تو الکسیرا ہو جائے گا المغفرتا ہو جائے گا اجرہ ہو جائے گا العظیما ہو جائے گا یعنی سارے الف بھی اینڈ والے ہٹ جائیں گے اور حرکت بھی ایک ہو جائے گی تو الحمد جی دی آپ دیکھیں پہلے یعنی اس کور سے پہلے آپ کے سامنے اگر یہ آیت رکھی جاتی تو آپ بتا سکتے تھے کہ اس آیت میں کون سا لفظ مرفو ہے کون سا ہے کون سا مجرور ہے کون سا واحد ہے کون سا ہے کون سا جمع کون سا جمع سالم مذکر ہے کون سا جمع سالم انس ہے کون سا معرف ہے کون سا ہے کچھ نہیں بتا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ پتہ چلنے لگ گیا ہے جب یہ پتہ چلنے لگ گیا تو ان اللہ مزید بھی آپ کو آگے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور ہمیں اپنے کلام کا فہم جو ہے عطا فرمائے اس فہم کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی زبان سیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پاک اور مبارک زبان سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے ان شاء اللّہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی صبح نقل اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استقفر کا وطوب ولیک